الحمد لله وكفى وسلام الله تطم سبحان على سيد الرسل وخاتم ال محمد المصطفى والله غالب واصحابه ولا اله الا الصدق والصفاء والوفاء ما بعضه فعل بالله من الشيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم اوحى ربك الى أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل السمرات فَشْلُقِي سُبُلَ رَبِّكَ يَا هَذَا قَدْ كَانَ الْحَدِيثُ فَشْلُقِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مختلف ألوان فيه فيه شفاء من إِنَّ شِفَاءَ اللَّهِ لَهُ يُذْهِبُ الْبَأْسَ وَهُوَ الشَّافِي الَّذِي يُشْفِيكُمْ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم واصقدق رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جنا دوست درود شریف آوندہ ہے وہ پڑھو تو باقی آ چھپو سلادیا سیا ہبھی بلا یا والے خاتم دیا شکین معذور السلام علیکم ہم سنا درو ختم المبیال ہی تحیت وسنا تو بعد دعا ہے خالق کائنات جلا وقیر دل دماغ زبان نگاہ نلتی خطا تو محفوظ فرمائے نفسانیت اور شیطانیت تو محفوظ و مسوم فرمائے مختصرے محفل ب سلسلہ شادی ختمے قرآن مجی اللہ تعالی جل مجدہ الکریم دی مقدس کلام ساڈے دوستان دے بیٹے نے اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتا ہے اس خوشی اندر انہوں نے اس ویڑے نجایا وہ دہو لا شریق مولا اس حسن نیت دی بہتر جزات آ فرما ازان گرامی میں اسے مناسبت نہ عظمت اتباع قرآن مختصر وقت بیان کرجدہ کریم میرے پلیت سینے پاک فرما کے شرع صدر سدرتا فرما میں آیا کریم سور ناہل کی تلاوت کی تھی اللہ ج اللہ شاہو نے اپنی اس حکم کتاب کے اندر اس آیہ کریمہ انتہائی حکیمانہ انداز شہد دی مکھی دا ذکر فرمایا تے بڑی تفصیل ذکر فرمایا ہے اس حکمت کہ انسانہ دے واسطے جڑے اپنے آپ دا اشرف المخلو کا تم کا دعوی رکھتے واسطے اس چھوٹے جا جانور دے اندر بہت بڑا سبق پیا ساریا گلیں چھڈ کے بندہ ایکو اس مکھی دی اقتدار پیروی چکر دونوں جہان کامیاب ہو جائے گا علموں بس کریوں یار ایکو الف تیرے درکار بلے شاہ ہے ایک ال الف تیر درکار بندہ چلن والا ہو نیت خالس ہو بدنیتا بندہ نہ ہو بدنیتا ہو سارے زمانے دیا کتابیں گول کے انہوں پیا دون تبدیلی آ جے تب جی بندہ بدل والا ہوم وانگوں دل ہوتر وگوں نہ ہو تے سونے رب دی ایک ایک گل خدا دی قسم انسان دی تقدیر بدل کرک دی اور یاد رکھنا یہ قرآن حکیم اعلان ہدایت سب واسطے الا اعلان ہدایت سب واستے مگر عملی ہدایت صرف ایمان والوں ہی اتار ہے جنہیں سننا ہے تے من لینا ہے اصل سے انہیں ہی فائدہ لینا قرآن تو جنہیں سنیا تو کنڈ پچھوں سٹ یار پرانی جی کتاب چودہ سو سال ہو گئے اندر کوئی زمانے دی گل کرنی چاہی دی انہوں کی لبنا اس قرآن, چھو تے اس قرآن, چھو تے اس قرآن چھو ایمان دی نظر نال ویخنا خدا دی قسم کر کے آنا زمانہ جی جی گزر رہا ہے زمانہ پرانا ہو رہا ہے رب دان دشان نویں تو نویں ہو رہی ہے لا تنقضی عجائب ہو اس عجائب اسائبات ختم ہوتے ہی نہیں تو ہن اور دیکھو بھی واہدہ لا شریق مولا نے اس مکھی دا ذکر جو کیتا ہے تو اندر اندر کیڑے, کیڑے کیڑے کام دا ذکر کیتا کس فیل دا ذکر کیتا ہے کس صفت دا ذکر کیتا ہے اللہ نے ہوں اسیما در ایک تو اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ شہد کی مکھی نو جو اے کمال ملیا کھڑا ہے کہ ایک ایسی شہ کرتی ہے الٹی کر دی ہے منہ ڈنگ والے پاسوں ہے اس نو ایک کمال کس شہ ملیا ہے اللہ نے سایہ کریما دسیا ہے کہ جیویں میں اس مکھی آخیا ہے اس میرے آخے دی فرما برداری کی ایک کمال میری فرما برداری کی وجہ کھڑی ہے کہ ایسا شہدوں پیدا پیا ہے کہ جس شہد بارے خال کے کینات فرما دتا شفا جنوب سبحان اللہ آ جائے نا وہ کہہ دیا کر جنو جی دی زبان تے نہیں چڑی وہ بچارا معذور وہ چوپی رہے سبحان اللہ نے فرمایا اے دے اندر لوگا واسطے میں ما شفا رکھی جہے بھی معجون تیار کرتے ہیں شہد ضرور پہ کئی بیماریا کا عج سوکھا جہ جر مشکل <سؤال> نہیں کوئی لکھن کروڑوں روپئے لگ جان بندہ بھی نکارا ہو جائے گھر بھی چھگا خالی ہو جائے تو بندہ اٹھے نہ وہ گل بھی کوئی بھی سوکھا جہن گل سمجھنے والی ہے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت کہڑی رکھیں یہ مکان ملیا کڑائے دکھیاں سہ اٹھتی پھر کوئی بوں پہ کوئی کتنے پہ کوئی لیکن یہا کمال کیڑی وجہ ملے کھڑا ہے سدکے جا مقام مل گیا ہے کہ قرآن دیا سورتوں میں ایک سورت کا نام ہی شہد کی مکھی والی سورت ہے سور ہے نہ اللہ ارشاد فرما جلا ربو ہبلن ہلے تری رب نے پاک محبوبہ تیرے رب نے وہی کی خفیہ گل کی جڑی دل چا دیتی ہے شہد کی مکھی دے ہاں رب کائلن نہلے وے خوش بہد شریق دے کمال اللہ فرما محبوبہ تیرے رب نے شہدی مکھی وی کی اندر دل ویچ گل پا دیتی گل رب فرما پیا پائیے میں منل جی مکھیے पहाड़ों के अपना घर बना पहाड़ों के अपने छुगे पा लै वम न छाजा और दरख्तों के शो ते लोग जड़े मकान बनाते हैं मकानों दतों جہیا تھا لوگ بنا دے, دے اندر اسبارت روا شریک مولا نے اس شہر مکھی اپنے رہائش دے مقام دسے نے کہ تو اپنی رہائش یہاں تے کرنی تر تھاواں رب نے بیان فرمائی نے ایک تھان فرمایا پہاڑ دو درخت تیجی تھان مکان دیا چھتا اللہ دیا بندیا غور رکھنا قربان جاوان اس مکھی نے جڑی ویکھنے دے اندر بڑی چھوٹی جی ہے تو جو رکھنا ویخنے دن بڑی چھوٹی جی اللہ نے بنائی ہے اس شہد کی مکھی نے اللہ دے اس حکم کی کم فرما برداری کیتی کی ہے جا زمانہ پھر لینوں مکھی کا مقام تہائش یہاں تین تھاوا تو ادھر ادھر نہیں دسے گی مکھی جدوں بھی ڈیرا لاے گی شہر مکھیاں جدوں بھی اپنا چھتا بنا گیاں جدوں بھی اپنا گھر بنا گیا نے ہمیشہ یا پہاڑوں ڈیرا لایا ہے پہاڑوں دیا گار جا کے پتھر لگ جب اگ لگ کے بیٹھ جرختوں لاؤ گیا یا جناب جی مکان دیا چھتانو کے پرانے جناب مکان دیا چھتان دن جی بندے کٹ وت جی بہ غور کرنا ہے تین تے گھر بنایا چوتھی تھان سے مکھی نہیں ویکے گا کیونکہ وہ فرما برداری بھی کر ہے اپنے وہدا شریک مولا جی رب آخیا اتے بہتی ہے پی جی رب روکیا اتنے نہیں بہن لگی مولوے رکھ دے سونے دی تھاند دی مکھی نہیں بوگی مولا نے بہن دا حکم توجہ رکھنا اتے مولا نے انہوں رہائش دا حکم دتا ہے کشواں رب نے دسیاں نے نیشہ یہ مکھیے توں کتھیں بین آئیں کہ اللہ نو ذہن دے اندر بٹھان دے جایا جے نتیجہ بہتر کڈانگے کے ساڑھے واسطے سبق کی ملدائے قربان جاوان ان توجہ فرما اگر آپ یا فرماندہ انہوں ارشاد ہو رہے ہیں مکھی نو حکم ہو رہے ہیں او دی خوراک واسطے پہلو رہائش واسطے ہون خوراک واسطے خوراک واسطے بھی رب شرط چلائیے فمکولی من آیا ذرا گونج جائے سبحان اللہ او دولا شریک مولا پھر انہوں پیا فرما نیمکھی کلی من کل سمرا سارے پلان تو کھایا کر ہر قسم دے پھل چکھیا کر فلوں پلان کے نو چکھیا کر توجہ رکھنا نو چکھیا کر دے فلانے نو چکھیا کر اس اسفلان دندر واد شریق مولا نے وہی حد بندی کر دیتی ہے خوراک دی کہ تیرے کیستے میں خوراک بنائیے تنا کھا تو ود نہیں کھانا اس تو اگے نہیں جان خدا واد شریق دی قسم کر کے پیا ہوں وہ سونے دے کشتے مار کے رکھ لے مکھی نہیں کھاوے گی جی مرضی خوراک اگے رکھ لے مکھی نہیں کھا جتے رب سونے ان فرما دے اتنا ہی اپنی خوراک اپنے پیٹ جمع کر لینی ہے رکھنا راہ مقرر کر دیتے کہ ہے مکھی آڑے تھی جدو نکل نہیں کہڑے راہ ٹر کے جانے سے جدو واپس گھر وا نہیں تے پھر کہڑے راہی جی رب سونے نے وہ لائن مقرر کر دیتی ہیں ادھر ادھر انہیں راہ تو انہوں نے توجہ رکھنا وا لفظ بیان کیا فس لوکی سو بولا سو بولا رب کے رو لو لا نکیے چل انہ راواں جڑے تیرے رب والے راہ نے سوبولا رب کا زلو لبے کے اپنے رب دل دے دے پاؤ ٹور پاؤ جناب جدھر مڑتی جاوی جدر تین چلتی جوی جاتے ادھر ٹوری جاؤ ہاں جی جناب اس زولو لا دانا درسیا دا گیا ہے توجہ رکھنا وا ہوں یہاں جناب اللہ سونے واہد لا شریک مولا نے تین تربیت تین تربیت تین حکم فرمائے نے مکھی حیش دے بارے فرمایا سو دا خوراک دے بارے تیجا رستے بارے, بارے تے, تے واپس آنا جدو مکھی نے تینا چیزان پابندی کی تینا چیزان اللہ سونے دن کھا لی ہے ہاں جی انہیں رہائش بھی اوی جیلا نے آخیا خوراک بھی اتوں لیے جیلا نے فرمائی ہے رب نے فرمایا تاسل کرنی خوراک تناب راواں بھی انہیں پوی ہے جیتے رب رو مولا کریم ان چلانا پیا رت وجہ فرماؤن اس تو بعد وہ پیٹ دے اندر اوہی خوراک توجہ اوہی خوراک جہی مکھی کھاے پخانے وہر شہ پیدا نہیں ہو سکتی حالانکہ وہ پر بھی لگے نے ہاں جی بھی سارا کچھ منہ بھی جیسا رب نے بنایا لارا کچھ رلتا ہے مگر وہ نکلتا ہی پیا بماری نکلتی نکلتی تھی حکم ہے جب جناب یہ مکھی ڈگ پوے سال درد جب مکھی سالنر ڈگ پوے خوراک درد ڈگ پوے میرے کملی والے حبیب سرکار نے فرمایا انہوں ڈوبا دے دوبا د جناب ڈوب کے دے پھر کھ لو کملی والے تو پوچھا گیا حضور کی گل ہے رکھیے اے دے ایک پر بیماری رکھیے شفا ہے والا اتے رکھ رکھتی ہے بیماری والا خوراک دوں ڈوبا دے دو تاکہ شفا والا پر بھی وی پی جائے تو جو رکھنا اللہ دے بندہ ہوں کی وجہ ہے باری کھا کے پاویا ہوئے گی مگر اندر بیماری بھی نکلتی ہے کیونکہ یہ ہر پاسے منہ مارتی ہر پاس منہ مارتی فردی یہ خوراک رہائش کی کوئی قید نہیں سمجھنا یہ رہن کے بھی بے قید یہ خوراک کے اندر بھی بے قاعدے آزاد لگی فردی ہے اس کدی جناب تین تندیاں تن بیٹھیا نظر آ مکان ککانبڑ کے بہ جی جتیاں اتنے دے واسطے کوئی شرط نہیں کوئی قید نہیں رہائش دی قید بھی انہیں قبول نہیں کی توجہ رکھنا خوراک کوئی آزاد کدی ادھر موہ مار کدی موہ مار لو کدی شہد شہدے کدی حلال تے کدی حرام دے ہر پاسے منہ مار مقرر نہیں جدو انہیں اپنے جب ان آزاد رکھا ہے انہیں اپنی آزادی دی وجہ محرومی لے لی ہے اور جڑی شہد والی مکھی انہیں اپنے آپ مولا دے قیدی چا ہے رب پہ فرمایا یا خورو اللہ ہے میں انہوں مکھیا کے ٹھڈ و جنہیں اپنے آپ کو قیدی بنایا کی بنایا قیدی بنایا اپنے آپ پابند رکھا شری گونج پی جائے تاکہ جگتے رہو کیونکہ قوم سو چھیتی جاتی مر جب سہ جائے جگا اور کھا مر جدو جاگ پوے مڑے دا سونا بھی کا خدا کرے قوم جاگ پو قربان جاوا اللہ دیا بندیا زمیر جگا وحدہ اللہ شریک مولا کی گلا حکمت والی جات جن ستیا ستون کراستے قربان جاوا انڈے واگو پانی دھوتے کلوتی ہے واہدلا شریق مولہ دیا کاریاں گڑیاں وہکمت بھری گلان جہیا قرآن درد کی جنوں آسان اوارا پہ سمجھنے آنے کی گلوں سمجھے گا تو پھر پہنچ قبول رہائش دوسری قید واستے خوراک کی رکھی ہے تیسری قید واستے راہ چلن کی رکھی ہے تین قیدان اس مکھی نے قبول کیا ہے اللہ پہ فرماؤن مکھی تیرے ہوں انعام کرنے تھی من کی بارش کر دے نام پیا کرو شراب <تصفحان اللہ> میرے خیال نے سبحان اللہ زبان سے نہیں پکیا کھڑا اس واسطے ذرا اور لگتی ہے گل ذرا جن میں یہو ہی کرا بھائی اج تھی پکا لو جی پھر کدی جوڑ ہوا نا تو پھر ٹائم سر سبح اللہ آخدا کرو گے. <تصفحان> اللہ> تے دعا کرو یہ زبان ساری اسی پاس لگ جائے گل ہو جی چنگی کی خیال ہے مڑ جائیں اس پاس بڑی چنگی گل جی کیوں اس واسطے کہ زبان نے اسے है है اللہ نے اس مقصد لی بنایا اللہ فرما یا خروج تمہ شراب مختلف ہوں ان مکیا کے ٹھو ایسا مشروب نکلتا مختلف ال دے رنگ وکرو وکرے نے کوئی شہد کس رنگ دا کوئی شہد کس رنگ دا سارے علاقوں دے شہد ایک جیسے نہیں ہوں ذرا غور نال سمجھنا اس وقد شریک مولا کی کاریگری کا اندازہ لگا ایک پانی ہے کی ہے بولو تھی فل گلاب دھے کی اوتھی رہی تصا و ایک سو بوٹا کٹھا لا دری کا درخت ہو یا پیپل کا درخت ہو دا درخت پہ بجلی جلنڈر فیلیا ہو اس مٹی کٹی نہیں کٹ جی جی گل ہوتی تو ایسا فصلہ کٹ کٹ ویلے ہونے ہاں تو سال تو بعد اویٹ پی جانے سا کی خیال ہے مگر ہمیشہ زمین شریف مولا دا کمال ہے کاریگر اس رب دی کہ اس مولا نے صرف پانی نال ہی سارا کچھ تیار کر دینا صرف پانی دن اوہی پانی آیا گلاب کے فلانچ گلاب دے پھلا میں آیا تو خوشبو دوں مکھی چورس لینی ہے پھر شہد بنتا وہ اندر آ کے ان مرحلے اگر طے کر لے بندے بےکلی بھی سمجھے گا شہد دی مکھی دا کمال بےکلے بھی سمجھے گا گلاب کا فل کونا ہے والا پہنچ جاوے گا سونے جن پانی اے رنگ دیتے نے لاشری کو سگلا سونے کمال ہو گئی یہاں پہنچ گیا اصل گل پانی دی نہیں اصل تھی تے تو غلام فرید نو پوچھ کے ویسنا کوٹ میٹنگ آ فرماندہ ہر سورت و چی آر سورت و چی آر سورتی وچی یار کر, کر لکھوا اے نازوں سے ناج او وہ فیل مبارک جڑا بے اکلے او اس مسنوت رہ جاوے گا بنی رہ جاوے گا اکل والا من والے تکر پہنچ جاوے گا کی خیال ہے اکل والا جڑا ہی جن رب سونے نے دل والی اکھ دیتی ہے وہ فل نہیں ویے گا پھل دے بناؤ والے پارکاں پھر کیا جان جانگے بے اکل دل دے انہیں میرے وانگوں جڑے نے انہوں کوئی شہ اٹھوں دس لی نہیں وہے جے داتا گنج بکش ورگا کے جاوے خدا دی قسم انہوں ہر ہر شہ دے وچو بہدہ اولا شریک دے جلوے نظروں دے ایمان ناو گل صرف دل دی اکھ دی اور اکھ دلو رہے جڑا نہیں ویک سکتا وہ دی اکھ دا فطور ہے گل سمجھ نہیں آئی ویکو میں ایک مثال دن لگا بندہ سو اکھا بند ہو جنگے بندے خواب وو پیڑی ہو سلطان ری دستا فلم کدی ادھر کدی ادھر مار دار دالا کا لو لو کرتا جی چنگی روح ہوے تو ستیا مدینے اپڑا ہوا ستیا اللہ دلی پیا وا یار میں کعبے شریف گیا پھر دس ہوں یار میں جنت نا سوال بند نے آخر اکان بند سن ویڑی شہر معلوم ہویا کوئی اکان ہے نے جنہوں رات نتیا دس پلیا وچ فکیر کھولنے چ... کہ آدھی رہن چنگا ہے اندر جنہ کی اندر والی اکھ کھل جاتی ہے ہر ہر شہدوں مولا علی مشکل گشا فرما نے کل لہو لو آیا تو دلواہ مولا لی دے نے ہر شاہ دے اندر رب دی توحید دی دلیل دس اللہ کہ واقعی کوئی سونے آ، تیرے نال دا کوئی ہے ہی نہیں فیہ شفا الناس اللہ فرما ہوں جہاں مکھی دے دشروب نکلتا ہے دے اسدر لوگ شفا ہے لوگ دے اندر لوگوں شفا ہے اگے فرما ادال کل آیا تل قومی کرو گیا رب آدھا میں کی نشانیاں نے میریا میرے پچھا دیا میری مارفت دیا نشانیا پر تفکر کر دیئے، سوچ دیے فکر کر دیے رب سونے دی پہچان واسطے اوہ تفکر میرے کملی والے نے فرمایا تفکر و ساتن خیر من عبادت ستین سنہ سنا حضور نے فرمایا ایک رب دی عظمت دے, oh, دے جلوے دل چویں لگا رہے جیسے ٹگا لگا ہوتا ہے خوب چکر تو چکر تو چکر تو چکر انہیں کہڑا سفر طے کر لینا ہے خدا دیا بندے را. اللہ دا ہے جیڑی قوم تفکر کر دیئے سوچ دیئے جی میں مولا علی سوچتے سن جی سدھی کے اکبر سوچتے سن جیویں حضرت فاروق کے آزم سوچتے سن اتے تفکر تو مراد گل سمجھنا تفکر تو وہ تفکر ہے جیڑا نبی سرور کیا گلاما کیتا ہے کیونکہ قرآن نو سمجھیا ہی کلی والے قرآن ہی قرآن پچھلا لفد قرآن کا دا دس دل دا قومی فکر نشانی کا نشانی چلیا نشانی کسی اڑھی شہی جی خیال ہے گل سمجھنا میں تو سامنے شبا صاحب وہ بیٹھے نے تو میں کیا نشانی دسا نا تمہوں تسیں ویخن ڈایا جی میں پھر نشانی دس کا مطلب گل نہیں سمجھا نشانی اس شاید جنوب ویکھیا نہ ہو چیزوں میں چلے وے نہ جن کسی میں وے میکھنا چاہیں تو میرے نشانیاں ویخ کے میرا پتا ذات لو مکھی تین گل رب نے پائی نے ایک فرمایا پہاڑوں کے اندر تنا مکان بنا اپنے گھر مکان پہاڑوں کے اندر بنا درختوں میں بنا چھت بنا تیسری دوسری ਨੇ فرمایا تو جا کے جناب پلان کھا پلان کے فلوں کھا توجہ رکھنا ذرا یہ تیسری شاعل نے فرمایا جڑے رستہ سو بولا ربک اللہ دے اپنے ربتوں دے کے دے چل پاؤ وہ چل کے جناب جاتی ہے واپس آاسی اور رکھی مکھیا دن ذرا توجہ رکھنا ایک خاصیت بڑی عجیب سونے رب نے رکھی ہے یہ مشہدیاں مکھیا دردر ایک یہاں ہوں یہاں کا امیر تے سردار ہوں رئی سوا جی تابے دار ہوں نے دا ساریا سوبن نہ لکھا جا اربی درد یا سوبن نہ چلتا ہے چل رکھنا خدا دیا بندیا. ایک ایک چوتھی شہ سفت خاصیت ہے آ گئی کہ تین حکم ربدے من نے چوتھی شہ مولا سونے نے جی سمجھائی ہے کہ اپنے وڈے کی پیروی کرنی جے اپنے آکا کی پیروی کرنی جی اپنے مالک پیروی کرنی جی جہاں تم وار بنا دن پیچھے چلنا دے وہ جدھر جانا ہے ادھر ادھر پیچھے لے کے جانا یا سوبن نال جنہوں آخیا جا ہے باقی مکھیاں ادرا چوکی ہوتی ہے ہاں رنگ کی موٹ جناب رنگ دردی مگر جسم جسامت دن موٹی ہوتی ہے وہ جدھر جدھر انہیں جانا ہے پچھلیا نے سارا نے اسے پاس جانا رت وجو رکھنا اللہ دے بندہ ہوں مولا کریم سونے نے کاریگری رکھ دیتی ہے جناب وہ تیار کر کے وکھا دے اے رب سونے نے وہد شریف نے مکھی دی فطرت رکھ دے مکھی کی فطرتی جناب تعلیم رب نے فرما دیتی ہے جی بھی اپنا تیار کر لیں جناب تین دی کی جدونے پابندی کر لئیے توجہ رکھنا تین حکم دی جدو پابندی کر لئیے اللہ سونے نے اور انعام کیتا ہے وہ پیٹ دے ایسی جناب ایسی چیز مولا کریم نے کٹ کر دیتی ہے ایسا مشروب پیدا فرما دیتا ہے جس مشروب کے اندر شفاوا ہی شفاوا رکھیا نے کائنات دے جناب طبیب اس اسدر اتفاق کرتے ہیں کہ باقی یہ درد شفا رکھی گئی ہے توجہ فرمائے کملی والے سکار کو شخص آیا ال سونے محبوبہ میرے دے اندر درد پی ہوں ہی سکار نے فرمایا شہد جا کے استعمال کر انہیں شہد استعمال کی تھی تھی جناب شفا نہ ملی اڑکر کی, کی تھی سونے شفا مفا نہیں ملی یا یار نے اڑکیاد کی, کی تھی سونے ان شفا نہیں ملی حضور نے فرمایا سادا ربی کربی بابتنک تیرے تنڈ چوٹ بولیا ہے رب سچ بولیا ہے ربا شفا ہے تیرا ٹھیک نہیں پیا من پھر جا کے شفا مل گئی اللہ سونے دی گل دی تصدیق ہو گئی مولا نے شفاوا رکھی نے بندے رب دا توجہ رکھنا یہ جناب پہلی شرط اللہ سونے نے پہلی قید دے گل اندر پا دیتا ہے یہ گل نو سمجھا کے نی مکھی اپنا گھر نہیں پاؤنا आशियाना हर थां ते नहीं बना मत किसे किसेड़ी थां दे बो पछतावेंगी कोई शहर नहीं हो लबड़ी, शिफा बीमारी बल बदल जाएगी आम थावां दे घर नहीं बना आशिया बना वेख लैने गल मन लई خدا دیا بندہ خوراک کی شرط رب نے رکھ دیتی خوراک آم نہیں کھانی ہر تھان ہر خوراک رب دیا بندے جے مکھی رب سونے دے حکم دی کرے داری دے پیچھے چل <سؤال> پوے رب دی گل دسی دے چل پوے تین قیدا قبول چا کرے اس مکھی شفا بن جی حضرت انسان خلوکات ہو گئے جی رب سونے دی اس وی پیروی کریں جیڑی وی تی سپارے دی شکل دے اندر قرآن اتر آئی اس وی جدو انسان پیروی کرتا ہے توجہ سننا یہ پیچھے جڑا چلن والا ہوا یہ پیچھے جڑا چلن والا ہوئے گا جی قیدی نہیں وہاں قیدا پورا کرے گا آزاد نہیں بنے گا دوجیاں گہن والیاں مکھیاں وگوں آزاد نہیں بنے گا اپنی رہائش بھی اس خیال نال گا کسی ایسی تھانے رہائش نہیں بنا بیٹھے گا جتھے دین دا بٹھا بہ جائے میرے کملی والے سرکار نے فرمایا شرت آ گئی ہزور نے فرمایا گھر لین تو پہلو ہم تو پہلو گل میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے ناراض تو نہیں بیٹھے نا چلو جی ناراض ہو جاؤ گے تو دانے کہڑے نکلو گے میرے اللہ سے بندے میں سنا کے جانی خدا اللہ شریف کی کسم رہی زندگی تک دل درد سرور قائم رہے گا کیونکہ جسم دیاں چیزاں استعمال کرنے لذت ملتی ضرور ملتی مگر اے روح دیاں چیزان آلوی لذت مل دیئے جسم دی چیز مو جو لنگ جائے جسم تے پا لو استعمال کر لو او لذت مل دی محسوس ہون دیئے درا چھیتی تے روح آلی شایدی لذت تے آن دیئے مگر آن دی دیر نہ لذت ضرور آن دیئے تاننوی لذت آن دیئے مننوی لذت آن دیئے مگر فرقیں نہ ہیں لزتا چاٹ دا لزت چٹ دن دزت ساری زندگی کی چرگا جن مرضی سونے تو سونا سٹیم روسٹ چکن روسٹ بروسٹ جن مرضی بڑے ہوٹل دا جا کے کھاؤ نا اے منہ چ لنگے گا منہ ساری لذت اسی ویلے کھاتا پھر وہ لزت ویخنی ہوگی تو جدو جا کے لٹرین جانا اسے ویخیا کر بھی کھیلی لذت ہوتی وہ اگلے دن میں جانا سب میرے ویلی سن دو چار لنگے گٹر آ گیا گٹر گٹر کی بو بڑی تو وہ جناب استادی جی مر تھان گئے میں آخیا کوئی نہ پتر آپ اپنا ہی مال جی گھبرا دے کیوں جانا اپنا ہی سمان جل باہر تو نہیں آیا شہج انسان ہائے ہائے جا آکر فرد ہے نا رب کی دھرتی تو اتنے بلانج ہے ساری بزرگ فرما دیتے جب تیرے کوئی غرور آن لگے نا کہ میں بڑی شہ بڑی شہر جب پخانا کرنا رات آپ التحان کر لیا اپنے غرور سارے مٹ جان پھر تین پتہ لگے گا کہ باقی کبریائی صرف پب دیے اس ذات نو پھب دیے جی ہر عیب تو پا کے باقی آکڑیا تو ماریا گیا بند ہے یعنی کبریائی وڈیائی یہ میری چادر ہے جنہیں کھون دی کوشش کی تھی چیر کے سٹ دیا گا منو قسم و دار شریک دی بڑے بڑے تھنے خان دنیا دے پوری روح زمین دے حاکم جب آکڑ دی کوشش کی تھی نا رب نے چک قبر چرما ایک بادشاہ آکڑ لگا دینا دگا فکیر وہ چلے آج صرف چار دن ٹھہر جاؤن کیوں ٹھہر جا چار دن کیوں پیا کرنا تو بھی مرے گا میں بھی مراگا مرنے تو بعد ج فرق تیرا میرا ویخ لیا بیا فکیر دیر بادشاہ پھر تو, دے تو جے دے دے فرق ہونا جی سونے تے میں مٹی فرق کا ملکے واسطے پیا کرنا ہے کوئی نہ آ کر توجہ رکھنا اللہ دیا بندے آؤ مکھی شہد والی اللہ دے حکم کی تابے داری کرے مولا رنگ چڑھا دے وے اسنو شفاوان دے دے مگر یاد رکھنا جتے خزانہ رکھیا جاندہ ہے جتے خزانہ رکھیا جاندہ ہے او تھے نار مولا کریم دیادت کریمے تھوڑا دکھ تکلیف بھی نار رکھ دائے تے او تے پہرے دار بھی رکھ دائے ایمے نا کوئی لٹ کے لے جاوے اللہ سونے نے جو چھ شفا رکھیے پیچھے نال ڈنگ بھی رکھا ہے <laughs> پیچھ شفا ہے شہد کٹ دی شفا تو رکھنا بیچ مالا نے شفا رکھی پچھوں ڈنگ رکھا ہے ایو نا بھی ہر بندہ ہوں اپنا کھڑا ہو شہد اتار واستے پچھوں یہو مال رکھ دیو دیرے دار ایڈا سخت ہو کوئی نسیبا لائی تی موڑ پہنچے دا جب ڈنگ مارے گی سجا کے رکھ چڑ دی چیقاں نکل جن گل سمجھنا کوئی بندے رب گل ساری پابندی وچ پی آزادی دو قسم کی ایک رب تو آزاد ہو جانا ایک دنیا تو آزاد ہو جانا یہ دو آزادیاں نے رب تو آزاد ہود آ جا جے رب دا قیدی بن جائے تے سارے زمانے دیاں قیدان تو آزاد ہو جاندہ ہے ہائے ہائے ہوں وہ شان کی بن جی ہے جڑا بندہ رب دا قیدی بن ہے اللہ دے حکم دا قیدی بن ہے تو کس مالک کا گلے درد پا لر وی کے جانور سی جانور دری شان مل گئی ہے ہوں تور جانور کا مطالعہ کر کے ویخ لیک مجھے کلے تک کڑی ہے قید ویچے سنگل گل چ پائی کڑیے قیدی کڑیے مگر شان این پائی کلی ہے انسان وہ گوبر پیا صاف کر پٹھے ہاتھوں پیا کو کار اپنے رکھی کلا ہے اس واسطے جہے جانور جنگل چھٹے لگے پھر کسی کی گولی کوئی گولی مارد کوئی کتا چھوڑ دینا ہے کوئی مار چڑتا ہے کوئی کرتا ہے چھوٹکے آزادی ضرور نہیں پھر مگر ضلت بھی مقدر بنی فردی ہے اور جا قید ہے لوم ہوا کوئی بندہ دونوں چیزوں تو قید آزاد نہیں ہو سکتا ادرو دنیا کو بھی آزاد ہو جائے دنیا دیا قیدا لےد دی تو, دی تو جان چڑا لوگ تو جان چڑا نرس کا قیدی ہو سیتان کا قیدی گا دنیا دی ہر ہر شہد بن جائے گا اور جا دیا دیا قیدا تو جان چھڑا لینا واد شریق مولا کی قید ہے دنیا تو آزاد ہو جی قربان جام ایسی آزادی مل جاندی ہے ایسی عظمت مل جاتی انسان جس کی آزادی رشک ہوندے نے قربان او نال سمجھنا اللہ واحد اولا شریک مولا نے قرآن کلام میں مجید اتاریا سانو قیدان میں چلا سونے نے پایا ہے کافر آزاد مومن قید کافر واستے رشتہ دی کوئی قید نہیں ماں بھ ماسی خالا پو جر واستے کوئی قید نہیں مومن واسطے اللہ نے قرآن چیدان رکھیاں نہیں اللہ نے قیدا رکھیا نہیں رب سونا پیاد ہے جی گھر بنا وہ بھی ویگ کے بناوی اتلو بل جار قبل دار پہلا ہمسایا ویڑا ہمسایا وہ کام کردا اے جڑا شیطان وی نہیں کر سکدا اس واسطے پہلو ہم سایہ خیال رکھ ہم سایہ دین دار لب نبی پاک سرکار دے دین دا قیدی ہوئے جڑا بندیاں تو نہیں رب تو ڈرن ہوئے ہوے کیوں جدوں تو گھروں باہر نکل جاویں گا گھروں باہر تو ٹر جاویں گا پچھو لے گا عزت لے گا کیوں پتا ہے جے مالک گھر والا ٹور گیا ہے، کہنا دا مالک دے میرے نال حضرت خاجہ خدا بخش خیر پوری کا رحمت اللہ علیہ اللہ دلی سن گل سمجھنا خیر پور, پور دے نال مرید آیا آرد کیتی حضور میں حج تلیا بیوی میں چلیا وا तुसा किसी दरवेश कह दौ घर पिछों मेरी घर दी देखचा वलटोया कड़ा दरवाजे बहर रख दिया करेगी जे दरवेश चुके पानी लिया रख दिया करेगा उन्हें फिर अंदरों फ लेना आपने फरमाया ठीक है बेली आ मुरीद चला गया सरकार ने ना آپ خاجہ خدا بخش خیر پوری جنہوں خلافت ملی سی حافظ جمال اللہ ملتانی دیکھو او حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ لہے کبلا عالم نور محمد مار بھی سرکار دے خلیفے سن بندہ گیا لگا حضور ہو گیا میرا حافظہ عورت دیبی نے حفظ کیا میں قرآن کو نہیں جا آئی میرے ادو ہی تو رہ سکنا ہے جی پہلو قرآن حفظ کر کے آئے تو ہوں تو میری عمر ہی ٹل گئی ہے فرمایا اچھا سو آ گیا ساڈے پچھے نماز پڑھنی نماز آن کے پڑھی نا خاجہ خدا بخش خیر پوری رحمتہ اللہ علیہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سجے پاسے جننے بیٹھے سن سارے حافظ قران بن گئے کھبے پاسے آکھیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ جننے بھی بیٹھے سن سارے ناظرے والے قران والے بن گئے او حافظ جمال اللہ ملطانی رحمتہ اللہ علیہ دا خلیفہ خاجہ خدا بخش خیر پوری رحمتہ اللہ علیہ اپ پانی ڈھو کے جناب دے دے رہے مرید واپس آیا ویخ آجا صاحب دروازے دنکھ ہو گیا اترو نکل آئے سویا میرے سر دسائی ہو گیا کرا یہ ہر اپنے فرمریا بے لیا تہ گیا کسی درویش نہ دینا میں خدمت مرید دی کرنی میرا اپنا فرد بنتا ہے اے میرا ہمسایا دا میں دینا ہے اس واسطے میں آپ ہی سارے دن روزانہ منو دے اعتماد دے بھروسہ نہیں سی منو اپنے آپ دے اعتماد سی اس واسطے میں تیرے گھر دی حفاظت کی ہمسایا چنگا ہوترے ڈل خدا دی قسم کر گیا آنا جا رب تو ڈرن والا ہمسایا ہوتا اس واسطے جناب تو توجہ رکھنا اور ایسی جگہ تے جناب گھر بنا تو بعد جی نہ ہوا جب مکے درج رکھنا جدو مکے اندر صحابہ کرام موجود نے جیتے شرط جناب ادھر ادرو ادر ادر کافر نے سارے پاس اور دینی چلن نہیں پہ, خدا دا نہیں پہ دے خدا نام لین نہیں پے صحابہ کرام حکم ہو گیا اے تو ہجرت کر چلے جاؤ ہجرت کر کے مدینے آ گئے کیوں آئے لے تاکہ رائش ایسی تھانکیے جتنے آزادی دنال یاد کرتے رہیے تو خوراک دیا شرط بھی رب نے لائیے ہر پاسے منہ مارن کی اجازت نہیں دیتی مولا کریم نے شرط لا نے اے نبیو اے لوگوں مومنوں پاک کھایا جے پاک پایا جے پاکی کا مال کھایا جی شرطان لا دیتی خوراک دتی خوراک دیا توجہ رکھ لو راہ بھی دس دے کہ کنہ راہوں کے اتنے چلنا جائے کہ راہ دے چلنا جے راہ پورا شریت متحرا دسانو دس سڑک اللہ سونے نے دس دیتی کہ ادھر ادھر نہیں جی جانا تو ہٹنا نہیں جی خدا وا دری کی قسم راہ بندہ یہ تین شرط قبول کر لائش بھی وہی مرضی کی رکھتا ہے خوراک بھی مولا دی مرضی لباس بھی مولا دی مرضی دا پہاڑا ہے رستے مولا مرضی چلتا ہے مکھی دی مکھی دے پیٹ میں شفا نکلتی ہے ایسا مومن جڑا رب سونے دے وہی کرو ڈاکے بھی بن جاندا ہے اے دے ہاتھ دفاع دے نکلتی ہے یہ ہاتھ دے شفا اے دے درد دی مٹی ویچ شفا میری گل مردہ دل زندہ کیونکہ من کی دنیا من کی دنیا سوز مستی جذب و شوق کلندارے لاہوری فرماؤ من کی دنیا من کی دنیا و مستی مو سوز و مستی جذب شوق من کی دنیا من کی دنیا مستی سوز و مستی جذب شوق تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودا مکروفن من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دنیا شاؤں ہے آتا ہے اقبال دوجے مقام دے فرماندہ دل بیدار فاروقی دل بے دار کراری کریے نہ رہ دل تے نا رہا مسلمان رہ گیا مسلا جنہیں شکل بھی لئی نسل بھی لئی اکل بھی بگاڑ فصل بھی لئی نہ فصل شفا رہ گئی فصلیں بھی لکھن بماریاں پہ دیا زہر پایا کی خیال ہے کھا نو کھ لے جاٹج پا نکلے رو لبارٹری تو دیسی کو چیک کرا گا سیر ادی چھٹا کی زہر نکلتا بندے نال کی کرے گا جڑا کیڑے ماری کھڑے بندے کیوں نہ مارے سنڈیاں ماری کھڑے تیرے ویری ورگے سنڈے کیوں نہ مارے فصل بھی خراب کی کھڑے اقل بھی خراب کی کڑے کیونکہ خدا جب دین لیتا ہے اقل بھی چھین لیتا ہے مینو دنیا کیکل والا نہیں دسیا میرے کملی والے دے نے راسل حکمت مخافت اللہ دانائی دی بنیاد رب دا خوفے سیانے دی نشانی ہے نہ کسی نقصان دے گا نہ کسے تو دھوکا کھاوے گا فرما سیاشانی ہے دور اندیش دور دی گل سوچنے والا فرمایا ہوے گا جہا کسے نے نقصان نہ دے کیوں پتا ہے جے دور دی سوچے گا نا جے کسے نے نقصان دتا ہی دے واپس تیرا ہوں یہ سدائے باد گشت ہے پہاڑوں میں کھڑے ہو کر آواز دو واپس اپنی آواز لوٹتی ہے کسے کسی دکھ دے گا تے واپس ملے گا انتظار کر پا کل پرسوں چوتھ انتظار کر موڑا ڈا کے باہر بہ جا منجی سے بہ جنے آنے پاوے لطر کی شکل چو پا گولی دی شکل چورے کی شکل چاہے آنا ضرور دلار فارو گی دلے بیدار کراری دلے بے دار فارو کی دل بے دار کراری आदम के हक में की दिल जागण दिल जागण का यह मकसद नहीं बिबूकी हिले दो चार बंदे इधरों रेड़ो दो चार इधरों रेड़ो एक सामने वाला रेड़ो रेड़न नहीं दिल बेदार हो मतलब تیرے دل اندر غفلت نہ آئے گل نہیں سمجھ نہیں گل آخر حضرت خاجا فریدین تار پڑھ دینا انہیں دل دا ذکر بیان کیا کرے دلت بندنما شریف پڑھ خواجہ فرید الدین تار فرماؤندا ہے جے بارے مولا روم فرماون دے نے عشق دے ستے شہر بازار نے اسا اک پھریا فرید الدین سارے پھر چکا ہے فرید فری دار فرما رب دا رب دے, دے شوق چاہی تیرے دل دا ذکر ہے ہر ویلے شوق مولا دا ہر ویلے درد مولا دا ہر ویلے سوز مولا دا روے یہ دل دی بےداری ہے یہ دل دا جاگنا ہے جا دل جاگ اے غیر دا خوف نہیں ل سارے زمانے ڈر مک جلے محبت نہیں ہر ریل پیار ہو جی کرے گا بہاد رب کی خاطر کرے گا گل سمجھے یہ سلطان باؤ نے فرمایا ایمان سلامت یار ہری کوئی منگا ایم سلامتی یار ہری کوئی منگا پر عشق سلامت کوئی منگی مال تر شرما منش کو دل نو غیرتی ہوئی ہو جس من دل تارش پچاؤ ایمان نو خبری نہ کوئی ہو میرا عشق سلامت اور رک یا حضرت باہو ایش ایمان دیا دروئی ہوبان جا لیا بندہ گروے خدا کی کسم کر کے نام اپنے آپ رب دے وی کا قیدی کیا ہے شفا ان کے ٹھنڈ کے اندر آ گئی اور جہاں بندہ اپنے آپ کا قیدی کر لینا قرآن قیدی کر لین میرے کملی والا فرمان کا قیدی کر لینا میں شفا وہ لبا میں شفاٹ شفا وہ پیروں میں شفا وہ دردی مٹی میں شفا خدا کی قسم کر کے آنا جانور جڑے لگ جان جانور سور ہے بکرا قرآن کی سور ہے بکرا ہے گان کی سورت جان دا رب ذکر کیا گان کی سی ایک رب دا ولی سی رب دا پیارا سی جن اپنے آپ رب دا قیدی بنا کے رکھیا سی پچھے غریب چڑھ گیا گریب مشکین پہ وی کمولا اس یار دیا یاریاں پیا پالا ہے حدیث چاہتا ہے جہا بندہ مردا رب دہارے چ اچھا सुखी जिमें सकना अपनी जहन अकबत खराब नहीं कर सहन अग नाल नहीं भर सकता पुत्रो मैं तुम रब दे सारे छड़ के जा रहा حدیر سے جاندہ ہے جدو ٹور جاندہ ہے مولا کریم انہوں آندہ ہے تو میرے سارے چھاڑایا سیں جا میں کسے شاہدی تھوڑ نہیں ہو رہن دیتی ایکو بندہ جڑا رب دا سہارا نہیں کردہ زمانے دی ادرو شے ادرو شے ادرو ادرو مال لٹ کے پتراں اولاد نو دے کے جاندا ہے تے خوش ہو کے جاندا ہے میں انہاں دی کوئی تھوڑ چھڑی نہیں تے رب دے سارے تے توکل تے نہیں رہن دیندا ایتھوں دنیا تو جتو ٹر جاندا ہے مولا فرماوندا ہے میرے سہارے تے تو نہیں شے چھڈیا انہاں نو ہن ان جا پیچھے ویکھ میں دنیا دی ہر شے انہاں کول کھو لئیے درد درد دا در در بھکاری بنا دیتا ہوں یار یاری پیا پالتا ہے مولا دے سہارے سٹ گئے پتر ٹر گیا ہے رب سونا موسا اللہ علیہ السلام دی قوم قتل پیا ہوتا ہے کدی پہ کدی تے وہ قاتل نہیں پیا لبا رب سونا حکم پیا ہے فرما نو کہہ دو قاتل لبن گاہ کرو کی کرو لبا کا چکر ادیس چاہتا جی چلے اٹھ کے جو مرضی پیج یہ پوچھتے بغیر پوچھنے تو جیڑی گاں زا کر لیں اسی نال ہی مردہ اٹھ سی پر یار نے یاری بھی تو سی نا انہیں چکر والے اسلام نو لگ پہ جناب گاہی کریے جان کھلو دنیا چاہ ہو گئی وہی جی فکیر چڑھ گیا <متحد> <متحد> رب سونے بکرا پڑھ کے ویگ ربر رنگ روگن پتے ਅਤੇ سارے ایسے دسے نوینج دی لبے گی نہیں کوئی پل جانی جب پتے دسے نشانیاں مولا نے دسیا اللہ علیہ السلام بیان کی جا کے کیتا اس اگوں پتر نے جناب چنگے مہنگے پیسے خیال بڑا لمبا ہے وچ میں دی تفصیل اچھ نہیں جاندا باسے نہیں کہہ دینا کہ بڑے مہنگے پیسے ہمیں چھو جناب نے خرید دیتی تیک زباہ نا کر کے انہوں نے غور نال سمجھنا زباہ کر کے راب نے فرمایا انہوں نے دا کوئی حصہ گان دا اوس مقتول نو لاؤ مرے نو لاؤ لایا اٹھ کھڑاؤ یا کہیں لگاؤ میں نو فلان نے قتل کی تا جے اوہ چلے ہاں جن نے مولا دا قیدی کی تا ربر زندہ کراقت رکھ دیتی زندہ کی ڈنگر وہ رب سونے زندے کرنے والا ہے لیکن تین پتا ہے وہ جو بھی کرتا ہے کسی نہ کسی پاس بہانا لا لا کے ہی کر بہانا بندے گور فراؤ قربان جاوا جناب جس بندے نے قیدی اپنے آپ کو کر لیا دے میں شفا داقا میں شفا نا دے ناخنا میں شفا ہفا کی زبان میں شفا کیوں اس واسطے کہ دو شفاوا انہوں نے کول ہو رکھنا دو شفا کو جی اللہ قرآن خود شفا بنا کے بھیجا ہے من القرآن ما ورحمت للمؤمنين قرآن شفا ہے کہ بولو تو صحیح نظر آ پر کیمیں دی شفا ہے سنو دعوی نہیں میں گل کر دینا لوگوں کا فائدہ ہو جاندہ اللہ دے حضور دی غریب امت اپریشن تو بچ جاندے ہیں کیونکہ شفا دو میں تھارا تو مل دیئے ادھر دین والے رب والے پاسوں شفا ملتی ہے تو دجے پاس ہسپتال والے پاسوں بھی شفا ملتی ہے پر ادھر شفا اس طرح کی ملتی ہے کہ ایک اٹھتا تو دس غم ڈگ پی چی خالی ہو گیا <laughs> میری گل نہیں سمجھے ادھر قرآن شفا بڑی سستی چ لبتی ہے مسلم پیتے چ پتری ہوا گرد پتری ہوگی مسان چ پتری ہوگی اپریشن کراؤ کنے پیسے لکھا بھی لریا جی ہاں مریا دے اونا اونا نہیں لکھا باقی کر مارن پچھا رہنا کونی جا کر نے اٹھنا نہیں بھائی مار لیکن جناب جی ادھر بہادر الاس شریف دی قسم ہے شفا رکھ دے قرآن کی ربان دے دے شفا وے میں دم کرنا ربی کا ون ہر اشان کسورت ہے اینو اپنے طریقے پڑھ کے دم کر کے چٹکی ہے بغیر آپریشن تو پتری اندر ریت بن کے باہر آ جانی ہے ایک نہیں سینکڑے نہیں ہزار ہزار بند بول گفور صاحب نے وہ بھی یہ دم کرتے ہیں وہاں مینو اجازت دیتی انہوں نے ایک مجزوب نے اجازت دیتی انہیں سورت کا عمل کیا اس صورت مبارکہ دائے فیض ایک کو صرف اس گل ہزمایا ہزاروں بندے نے لگی رہی شفا ہے قرآن دفاع قرآن دندہ لیکن جی رب نے فرمایا فری شفا لینا وے اصل مانا دا اے وے ہے قرآن دے چل پو قرآن دا نظام قانون جدو بن جائے گا علاقے اندر اتے شفاوا ہی شفاوا آنگیاں بیماریاں آنیا ہی نہیں کیونکہ قرآن دے چلن والے آنو بیماریاں کا دے واسطے آن خدا دی قسم کر کے جی بیماریاں لا علاج تین جج تمانے نہیں پے ملتے ہی باہر ملکوں میں جا جی مرضی جا ایڈز کا علاج تینوں کتنے لگے گا شوگر کا علاج تینوں کتنے لبے گا ہجی ایسیا ایسیا لا علاج بماریاں تینوں ہزار کینسر کا علاج تینوں کتنے لبے گا اے بیماریاں کیوں یہ قرآن تو ہٹ جان کی وجہ جسا پٹا قرآن دلا وچوں دوں جس آزاد ہو گئے بیماریاں شفا دی بجائے بیماریاں مل گئی نے سانوی جناب جی پچھلے صاحب پڑھ کے ویخ اپنے پیو داد پڑدادوں کے دوران پڑھ کے ویخ سو سال پچھا چلا جا جویں پیچھے جانا جائے گا اوے اوے بیماریاں کٹتی جان گیا شفاوا بدھتی جان گیا کیوں اس واسطے کہ انہیں لوگ لوگوں کے دند قائم ہوں سن اکھان قائم ہوں سن ہوں تینوں ویخ لیا بچہ جناب چھوٹی ہوں اکان جی سال ودتے ہیں دے ود دے دے کی وجہ کہ اسلے دے سو سو سال دکھان قائم سن وجہ سے اللہ پیا فرما شفا رکھی قرآن, قرآن, قرآن سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ادی دنیا دے بادشاہ بنے نے ایک ہسپتال نہیں بنوایا کوئی مجھ دار بخار سر لوا دوں کیوں نہیں بنوایا حضور دے وہ میرے بزرگوں فرمان دے نے میرے شیخ مکرم دامت برکاتہم القدسیہ آپ فرماندے نے علاج سنت نہیں سنت مصطفیٰ علاج ہے سنت ہی علاج ہے وہ آیا سی نا ایک حکیم شیخ سعادی فرمان دے نے مدینہ دینار دو مہینے بیٹھا رہا انہیں آخیا سکار میں روزی آیا سا اتنے کوئی بندہ ہی میرے ہل نہیں پیا ہوں دو مہینے ہو گئے مار تھان گیا ہزور نے فرمایا میرے سنتوں کے چلن والے نے کدو بیمار ہوتے جی ہو بھی جانے مدینے کی مٹی شفا ہے میرے کملی والے نے فرمایا مدینے کی مٹی شفا ہے سیاح حدیث کھول کے ویخ لوگوں شفا مل جائیں گی جی بہتی گل بننی نا تو کملی والے سرکار کسے نے کارے سام کے رکھے ہونے جمار ہو جانا انا یار ہے پانی والے وال کو دا پینا تے شفا مل جانا جدو رب کیتا ہو نا کے خدا نے وہ چٹکیاں شفا دے جب شفا پر شفا ہے پی پر یہو جی شفا ہے جی بیماریاں بھڑی ہے لیکا کڑا کڑا کے بندہ اک جا مر تھا جانا جگے کا جگا وجہ کیے اسا مولا دٹا گل چلا چمنا کتے آوارے بڑے لگے فرد وٹا مار کوئی اٹ مار کوئی روڑا مار نہ کسی لڑن جوگے نہ کسی گل کرم جوگے نہیں تینوں پٹیا دے تھلے پتی کا کھان دے نظر آؤ یا یا ہوٹل کے کھان دے نظر تے جن پٹا پایا سائیوں مکھن بہی خود مکھی دے پیچھے چل پا چل پاؤ اس مکھی پیچھے جی شہدی مکھی آتے ہیں یہ پیچھے اچھی چل پائیے پار یار یہ ہوئی کر لوگ چنگی وہ رب دڑی ہے کہنا ایسا نہیں منیا من تے مڑ تڑے بھی بیٹھے اشرفل اشرف المخلوقات منہ اشرفل اشرف کا یہ کام ہوں اشرف المخلوقات بنتا بندہ جدو مولا کا فرما بردار بن جائے ورنا جی ابو جال ورگا ہے آخر اخر رب اگو نہیں گل بنتا ہوں بالو مدلو سبھی لائے جانور بھی پیڑے میں معلوم ہوا اشرف ال مخلوقات وہ انسان ہے جہا رب کا فرما بردار ہے دوسرے لفظ اشرف ال مخلوقات گنج بخش اشرف المخلوقات امام احمد رضا بریلی اشرف المخلوقات بابا فرید اشرف المخلوقات میاں شیر ربانی اشرف المخلوقات اے بندے نے جنہاں نے مولا دا کہنا منیا کا پشا نہیں سٹیا ایک بزرگ سی اللہ دا ولی انسے آخیا یہ داس تیری داڑی دے وال چنگے نے یا میرے کھوتے دی پوشل چنگی کہن لگا پاوا ہال جاب نہیں دے سکتا ہال جاب نہیں دے سکتا کہ فرمایا ٹھہر جا جس لئے مرن لگا گا نا اس لیے آن کے میرے کو بزرگ نوت آن لگی تو گیا بزرگ وعدہ کیا جاب دینا فرمایا الحمد میری داڑی دال تیرے کھوتے کی پوشلوں چنگے نے وہ بزرگا کیوں ہوں جواب کیوں دل ڈردا سا کوئی پتا نہیں دے کہ کفر دے مرنا واج مولا توفیق دتی ہے مصطفیٰ دا پڑھ کے دنیا تو پیا جانا ہوں مومن جا رہا تو مومن کی دے وال جڑے نہیں وہ کھوتے کی پوشن چنگے معلوم ہوا ولی ہوں یہ جڑے اے ڈر رکھتے ہیں ایر رکھتے ہیں مولا بلوشا فرما بھرواسا کی اشنائی ڈر لگتا بے پرویسا کی اشنائی دا در لگتا بے پرو کون تھے ناز کر سکتا ہے وہ ناز کی جگہ نہیں نیاز کا مقام ہے ہوں آخر دن ایک دو تمبی ہاتھ کر دین اسٹے سیکٹری صاحب اٹھ کے چلے گئے گل اصل وہ سناو والی سن. علم دنیا تو ف... علم دین دنیا تو اٹھ گیا جہالت رہ گئی میرے وگوں پگا ٹائی ٹھائی من دیا سر تکھ لے پتا ہوتا کو نہیں بھی پگ تو رکھنی چاہیے سنت مستفا سرکار دی. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ مقام نہیں سنبھالنا چاہیے گل سمجھنا. جس کا کام اسی کو ساجے دوسرا کرے مڑ او ہی پاجے گل سمجھ لینا میری یہ مقام علم علم اللہ دین دی تبلیغ واسطے بھیجدا ہے تو تمہیں پتہ ہے نبیا کنا علم رب د معلوم ہویا تبلیغ جاہل دا کم نہیں علم والے دا کم ہے اگر بے علمی نال تبلیغ ہوتی تو کوئی نوی طرح جہل بھیجتا نا مگر آیا بولو تے صحیح نا ہوں وہ ویلی ساڈے نے گل کی تو سا قوم جڑی ہے نو سر مارنا ہی ہون دا باقی دی آیل کو ای نہیں ہر گلتے سر ہی مارنا ہے پاوے گلا جھوٹھی ہے سچی ہے وہ جی ایک بندہ سی تو رچ نا برقا پوایا برخا برخا پوا کے لیا دکان کپڑے دٹھا دے دکان والے کہ ویلی آ منتو سات دس بھی سان چاہیے کپڑے میں بیبی میری بیٹھی ان فٹافٹ جناب انہیں آخیا بڑا وا موٹا گاہک لگتا ہے جناب کوئی پاری شامی آئی انہیں چک جناب کوئی چالی تھان سٹ دیتے انہیں آخ لو بابا جی گل ہی کونی لے جا جرضی انہیں پانڈ بنی تکل گیا انہیں آخر پچھے بیٹھی ہوں اس رچ نے انہیں سکھایا جیر کوئی بولی تو تور سر مار نہیں چلا گیا ہوں وہ حیران ہوا پچھوں آ کے بیبی جی کم آؤ گے واہ چیر کھانا خراب نہ جواب ہاں رچ جنکنڈ پرنے ڈا بےوش جناب مرت آ گیا اٹھ کے نسیا باہر کپڑے پچھلے ہو جاہر نکلیا مراد ویچوں آیا ہو لے گیا سانو آیا سر مارنا سکھایا گیا ہر گل ہی مارنا یہ نہیں ویکنا بھی ایمان کی گل پیا کر سال خدا بندہ ہوں اس ایڈی وی گل کی جلان جانا رہتا ان پتا ہی کون چلے اس آخیا بھائی سارا زمانہ مک جائے گا اللہ رہ جائے گا اللہ دا ذکر اس لیے رک جائے گا تو نبی پاک دا ذکر نہیں رکے گا گل نو سمجھنا سارا ادھر پیادا ہے زمانہ سارا مک جائے گا کوئی شہ نہیں رہ گی ایک اللہ رہ جانا تو پہ آندہ ہے. اللہ دا ذکر رک جائے گا تے نبی پاک دا ذکر نہیں رکے گا حضور دی نو تے مکائی بیٹھا ہے، تے ذکر نو چھڑی بیٹھا ہے میری گل نہیں سمجھا دے. حضور دی ذات مک جانی ہے تے ذکر رہ جانے. چلیا ذکر او چلے ذکر ادو ہی رہ ذات ہوے گی میری گل نہیں سمجھا نمبر ایک دوجا آخلا سو بھائی اللہ دا ذکر اس واسطے رک مک جائے گا کہ رب دا ذکر مخلوق کر دی ہے تو مخلوق تو ہونی نہیں تو رب دا ذکر آپ پہ ہی مک جانا ہے چلے پتہ ہی رب اپنا ذکر آپ کر سو قرآن جڑا خدا دا اے کہ کلام ہے بولو اے یہ اللہ فرمائے الحمدللہ رب العالمین رب کا ذکر نہیں کہ انہیں آپ نہیں کی تھا؟ حدیث صحیح بخاری مسلم شیادی حضور نے فرمایا لا اوسی سنا نل کا انت کمات نالا نفس کا یا اچھا تیرا ذکر نہیں کر سکتے تیرا ذکر او تم ہی ہے, ہے مولا جی میں اپنا ذکر آپ کرنا ہے نعوذ باللہ من زالک اللہ دے ذکر نالوں ذکر مصطفیٰ نو ودا دینا انہیں موازنہ کر کے سوچیا نہیں کہ میں نعوذ باللہ من احمن زالک رب دے حبیب نو رب نالوں ودا وا نا پیا کہ رب دے ذکر نو فنا ہے حضور دے ذکر نو فنا کوئی نہیں ساریاں گلیں کھچاں سن ایسیا جڑیاں ایمان سوز سن لیکن ان پتہ نہیں لگا ہوں اتنے کچھ سنتا ہے بہٹا تو انہوں بچا لو ان جا کے دس دے کہ ان آخنا حرام ہے اللہ دا ذکر کائنات نہیں سی بنی تے تو اپنا ذکر آپ سی کائنات نہیں رہے گی تو بھی رب اپنا ذکر آپ کرے گا دے حبیب دا ذکر جڑا آکھیا جا ہے نا حضور دا ذکر حضور دا ذکر بہت زیادہ ہے وہ دا مطلب ہے کہ اللہ سونے نے ہر نبی ذکر کیتا ہے لیکن جن اپنے محبوب دا کیتا انہاں کسے دا بھی نہیں کیتا عقیدہ ایمان ولی تو ہی ہے ایمان یہ تمبی کرنی سی اس رکھ لو اور ہوں دی محفل ہے حافظ پتر بنیا مبارک ہوئے اللہ تعالی اس قرآن جیسی دولت مالا مال کیتا ہے نوازیا ہے اس دولت تو دونیں جہانوں میں اس بےلی خاندان مولا کریم عزت شانہ تاف کر حافظ قرآن دیا جنیا شانہ حدیث آئی ساریا دیا ساریا با عمل حافظ واسطے ایک بھی ایسی حدیث نہیں جنہ حافظ دی شان بیان ہوئی ہوان ہو جے مردی کری جا تو تمبے بخشوا لے گا یہ زیادہ تر بہلی پتا کیوں بنا ہافر کیوں بنا اس واسطے بھی ہافر جا بن جائے نتان پشتہ بخشو جڑ ا جاندہ ہے. جو کرتوت کرنے نے تو چلو ایک پر چائیے جا ستوں بخشوائی جائے گا بخشوا حدیث مینو اج تک یہو جی حدیش نہیں لبھی جتان پشتوں کا آیا ہوگی دسان بندیا ہدیس سی چیا امل حافظ قرآن دس بندے بخشوائے گا کنے کامل وہ بھی دو نہ جدو با عمل گا بھی آپ جو چھٹے گا تو درسا بھی چھڑا لوگ ماں پیو تاج سر تیرے گا سورج سورجوں ود چمکدا ہوگا با حافظ ہاف قرآن گل سمجھنا جڑا بے عمل ہے بنے گا پچھو میری گل نہیں آخ گا بھی یار چشتی تو گل جو کرنا ہے موڑی ستے تے کو دلیل ہی تے دے نبی. تو مڑے اس کے کوئی دلیل بھی تو دے نا بھائی تی جو آنا پیا بھائی با امل ہوا تو پھر ہی حدیث کیوں کہ میرے کو تھوک دی دکان ہے نہیں ہر شاید تینوں سامنے جناب وکھا دینا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سرکار کی ایک کوئی حدیث توانو سنا دینا سفا نمبر ایک سو بانوے کتاب لطائف المارف امام ابن رجب حنبلی نے مسند امام احمد بن حنبل دے حوالے نال حدیث نقل فرمائی امام احمد بن حنبل امام بخاری دے استاد نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دے اندر ویکیا ایک شخص فرشتہ ان کانڈ پھرنے لٹایا ہے ایک بندہ اندے سرانے کھڑا ہے انہے ہاتھ پتھر, پتھر ماردا ہے وہ پتھر ہے ماردے سر دے د تے سر وہ ریزا ریزا ہو جدو پتھر جتر ہے سر پھر جڑ جا پھر پتھر مارتا یہ حال ہے نبی پاک نے پوچھا ہے کون بندہ ہے جنہوں پھر انج کٹیا جاتا ہے پیا سر نتروں رگڑیا ہے جواب ملیا محبوب وہ بندہ ہے جنوب اللہ نے قرآن دتا ہے لیکن رات قرآن تو سوندا سی دن عمل نہیں کرتا رات گفلت دن بد عملی قرآن کچھ آخر سی کچھ کرتا سی آج فا لو بہی الا جو مل کیا ماہ قیامت تیکر اوی ہونا ہے ایک اور حدیث سنا دینا ساری سمجھ چے مسئلہ پورا کا پورا آ جانا اے حدیث امر بن شویب ا نبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یومل قیامت راجو لا قرآن بندے بھی شکل سامنے آ جائے گا قیامت فیودا بر راجو لے قد حامل آؤ ہاف قرآن آ جاوے گا وَخَالَ فَأَمْرَهُ فَيَتَمَثَلَ فا لَهُ خَسْمَا جننے آفِذ نے دنیا دن در قرآن دے عمل نہیں کیتا قرآن نو سینے وے چکی پھردہ سی مگر چکنے دا حق نہیں ادا کیتا قرآن دے سامنے بندے دی شکلیں چاہ جاوے جا جا گا آنکھے گا اے میرے اللہ تو میں نو ایسے بندے وچ رکھایا سی جڑا بندہ میریاں حدانو ضائع کردہ سی میرے فرض ضائع کردہ سی میری نافرما نہیں کردہ سی میری فرما برداریوں نے چھڑیے اسے طرح وہ اپنے دلائل دندہ جائے گا مخالف بن کے قرآن دلیلہ دندہ جاوے گا راب سندہ جاوے گا فما زالا فما جہان فرما یق بہ اللہ من خری فار حدیث الفاظ نے کملی والے نے فرمایا قرآن انے گا اللہ فرماوے گا انہیں فڑ لیا آف قرآن اس آفل فڑے گا موں بھر میں ناسا بھرنے سٹے گا سٹ کے گھسیٹ کے سیدھا میں جا سٹے گا جاجے تو میرے تے عمل نہیں کی ای تو میری ہدا عزت شانہ نہیں رکھیاں تے اج تیری وی عزت شانوں نہیں رکھی جاندی پئی و یودا باللہ جل الصال ایک نیک بندہ اوے گا کانا قد حملو جڑا نیک حافر قرآنو بے گا اکھا نو بے حیائی تو بچاوے گا دل نو تھیڈ نو حرام تو بچاوے گا حجی بے حیائی بے غیرتی تو بچے گا رب دے قرآن دے فرما بردار بن کے روے گا اے ہو جا بندہ جڑاوے گا فیت مطلو خسمن دونو اللہ سوناوں دے نال جدو سوالو جواب کرے گا قرآن بندے دی شکل دے اندر او دے سامنے آن کے کھلو جاوے گا آخ گا یا مولا جواب ان دینا جواب میں دا <تصفح> <تصفح> <تصفح> تو اے بڑے سونا مجھے چکیا محفوظ جیتے میں آک جاتا سی جی آر پا اتے تر پاؤنڈا سی واہ میلا فرا ہے جی میرے فردان کو پورا کردتا نہ بما سیاتی میری نا فرمانی تو بچتا رہا ہے و تبادی فلا لو یقین فلاؤ بل ہو جا جے قرآن دلیل تو دلیل رب نتی جائے گا اللہ سونے ناموش کرا دے گا رب سونا چپ ہوا فرما شانے لے جا لیا جا درانوں اپنے ہاتھوں فڑے گا فڑ کے فرما یور سما یور سلو ہتھا جل بس ہل تلس را کے وہ شاق سونی پوا گا لباس سونہ پلاوے گا ویعقد علیہ تاج المالگ بادشام والا تاجو دے سرتے رکھے گا ویس کی قاسل خمرے تیا کے جناب شراب تہور دے پیالے قرآنوں پلاوے گا ہجی پلا کے تصدہ جنت لے جاوے گا اخلص العمل فینن ناقض بصیر عمل خالص کر لے ملاوٹ نہ ہوئے کیوں جو نیارا کرنے والا جڑا رب بھی نا بڑا دید رکھتا ہے ان ہر شہ ہے اس واسطے غلط کسے نو سبق پڑھاؤ چپ رہنا چنگا ہے جی سبق پڑھاؤ تو مڑ چنگا پڑھا خیال ہے اس واسطے میں تمہیں جو حقیقت سی اندر جڑی غلطی ہونی وہ ہو میری طرف ہو ہو ہونی ہے جو سچ ہونا میرے مولا دی طرف ہونا ولاب مجمع تے تھوڑا سا یہ تقریب سے ہزاروں کے مجمے کی جی